السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام رحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے الحمدللہ نحمده الحمد علی رسوله نسلیم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ رب ہی کے بارے میں ہم تھوڑا سا پھر پلٹ کے جائیں گے کہ رب کیسا رب ہے اور کس طرح ہر آن ہر ایک کی ہر طرح کی ضروریات پوری کر رہا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب اس دن کلاس میں استاذہ نے رب کی ڈیٹیلز بتائیں تو مجھے لگتا تھا کہ میں سکتے میں آگئی تھوڑی دیر کے لیے میں یہ سوچی تھی کہ ہم ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے لیکن جب استاذہ نے یہ جملہ بولا کہ رب کیا ہے کہ وہ ہر وقت ہر ایک کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے اور اس پہ ہم نے بہت سی تعینات کی نشانیوں کے بارے میں بات کی تو مجھے ایسے لگا کیونکہ ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ مجھے لگا کہ میں نہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہوں بالکل اور مجھے اپنے جسم کے اندر جتنے کیمیکل ریئیکشنس جتنی مسکولر موومنٹس جتنی چیزیں تھیں وہ ایسے نظر آ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کر رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کتنا لائٹلی اپنی لائف میں دیتے ہیں تو کچھ چیزیں میں اس میں سے شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ اس کو اس نظر سے خود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور جیسے بھی بات ہوئی بچوں کی تو اپنے بچوں کو جیسے بچے آپ سے پڑھتے ہیں گھروں میں کچھ سے ٹیوشنس پڑھ رہے ہوں گے اور کچھ مائیں ہیں یا کزنس یا بہنیں آپ لوگ اپنے بچوں کو گھر میں ضرور ہوم ورک کرواتے ہوں گے پڑھاتے ہوں گے ہار تو سائنسی بچے ہار جی. بچے تو میں نے اس میں یہ کہ آپ جب انہیں پڑھائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے انہی کانسپٹس کے ذریعے آپ دیکھیے ان کے اندر یہی کانسیپٹ عقیدہ کے اتنے پختہ انشاءاللہ ہو جائیں گے فرام دا ویری اسٹارٹ کہ آپ کو آگے جا کے ان مشکل نہیں پیش آئے گی اور میں نے خود یہ محسوس کیا ہے کیونکہ مجھے شوق ہمیشہ سے تھا پڑھانے کا بچوں کو تو میں جب پہلے بھی پڑھاتی تھی قرآن پڑھنے سے پہلے تو ایز فیکٹس ان کو سٹیٹ کرتی تھی سٹمک میں یہ ہو رہا ہے ہارٹ میں یہ ہو رہا ہے ادھر یہ ہو رہا ہے لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی پڑھاؤں تو میرے منہ سے بار بار یہ نکل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوڈیم کو اندر بھیج دیا پوٹاشیم کو باہر نکال دیا تو وہ آٹومیٹکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا تو وہ بچے بھی مجھے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے کام کر کر کے دے رہے ہیں تو کئی دفعہ بچے پوچھ بھی لیتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں کچھ سسٹمز کے بارے میں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ یہ ہمارا روز مرہ کا کام ہے کھانا کھانا اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور میں آپ کو بالکل منیمم چند چیزیں بتاؤں گی اور آپ سوچئے کہ ہمارا رب کس طرح ہمیں تو باہر کہیں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح اللہ تعالی ہمارے لیے ہر چیز کو جو ہے لے کے ہر کام ہمارا کرتے چلے جا رہے ہیں ڈائجسٹو سسٹم ہمارا جو ہے آپ دیکھیں ہمارے منہ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں بہت سے اس کے حصے ہیں اور جب ہم کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو اس وقت جیسی نوالا ہمارے منہ میں جاتا ہے ہمارے دانت جو ہے اس کو توڑتے ہیں بس یہاں پہ اب ہمارا کام ختم ہونے والا ہے فوراً وہاں پہ ہمارے مختلف جسم کے حصوں سے وہ جو سلائیوری گلینڈز ہیں اس کو وہ سافٹ کرتے ہیں اب یہاں سے آگے ختم کام ہمارا اب کیا ہو رہا ہے اب کھانا نیچے جانا شروع ہو رہا ہے اب جہاں پہ یہ کھانا نیچے جا رہا ہے یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کیا دیکھیں گے کہ یہ ناک ہے کھانا اچھل کے اس میں بھی جا سکتا ہے یہ سانس کی نالی ہے کھانا یہاں سے جاتے ہوئے ادھر بھی جا سکتا ہے اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ چلا جائے تو ہمارا سانس رک جائے گا اور ہم, ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا ارینجمنٹ کیا ہے کہ جب یہ کھانا نیچے آ رہا ہوتا ہے تو یہاں سے یہ بند ہو جاتا ہے راستہ آٹومیٹکلی بند ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ اتھو آ گیا کہ آپ کو وہ کھانا ایک دم سے چلا گیا ناک میں یا سانس کی نالی میں تو وہ ہوتا ہے کہ جب ہم سنت کے مطابق نہ کھائیں تو پھر ایسے مسائل ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ کھانا یہاں سے یہ بند ہوتا ہے اب یہ کھانا آٹومیٹکلی سلپ ہو کے نیچے آتا ہے ابھی میں آن کروں گی تو آپ دیکھے گا کہ یہاں سے اب یہ راستہ بند کر دے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ایسا میکنیزم ہمارے اندر بنایا کہ آپ دیکھیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم آرام سے سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ یاد رکھے گا ہو سکتا ہے جب یہ سسٹم چل رہا ہو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ آٹومیٹکلی یہ سارا ہو رہا ہے اور اب اس کے بعد یہ ہمارے ادھر پائپ سے نیچے اب اسٹمک کی طرف آئے گا مزے کی بات یہ کہ جب پائپ سے اسٹمک کی طرف آتا ہے تو وہ ڈائلیٹ ہوتا جاتا ہے اور اس کو نیچے لاتا جا رہا ہے اگر آپ الٹے بھی لٹکے ہوئے ہیں نا تو گریوٹی سے منہ سے باہر نہیں آئے گا یہ اسٹمک میں ہی جائے گا جو اللہ کا حکم ہے وہی وہ ہوگا اسٹمک میں یہ دیکھیں یہاں پہ ایسی والی ہیں اور اس کے بارے میں کچھ میں اور اس میں سے مثلاً ایک امپارٹینٹ چیز آپ کو بتاؤں گی کہ سٹمک میں یہاں پہ جب یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں اور اس کو جذب کر رہی ہوتی ہیں سارا تو اگر یہاں پہ ہر دو ہفتے کے بعد یہ نیوکس لیئر نہیں آتی یا نہیں تو ہمارا سٹمک ہم خود ہی کھا جائیں یہاں پہ تقریباً 35 ملین چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں جہاں سے روزانہ جوسز نکلتے ہیں ہمارا کھانا ہزم کرتے ہیں اس سے اوپر ذرا سا آپ نے دیکھا تھا یہاں پہ جگر تھا ہمارا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا نظر آ رہا تھا سب سے بڑا آرگن ہماری باڈی میں یہ ہے پانچ سو فنکشن ایک دن میں پرفارم کرتا ہے اور اگر اس کا اتنا سا پیس بھی آپ کی باڈی میں رہ جائے یہ واحد آرگن ہے جو کہ خود سے دوبارہ ریپروڈیوس کر لیتا ہے اپنا وہ ریجنریٹ کر لیتا ہے یعنی کہ اگر باقی سب خراب ہو گئے اور وہ تھوڑا سا رہ گیا تو وہ خود دوبارہ سے وہ جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کیپیسٹی رکھی ہے کیونکہ اس نے بہت میجر فنکشن جو ہیں ہماری باڈی میں کرنے ہیں اب یہاں سے کھانا جو ہے ہماری انٹسٹائنز میں آتا ہے اور اگر کبھی آپ کو اوریجنل یہاں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت وہ سائنٹیفکلی الگ بنی ہوئی ہیں کبھی اگر آپ آپریشن دیکھیں تو وہ آنتروں پہ آنترے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی ہیں تو ڈاکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا دیکھنا اس میں ہر حصے میں الگ جوس نکلتا ہے الگ قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو ایبزاربشن ہو رہی ہوتی ہے یہ اپینڈکس ہے اور مختلف حصوں میں مختلف چیزیں ایبزارب ہوتی چلی جاتی ہیں یہ اسمال انٹرسٹ آئیں یہاں ایبزارب ہوتی ہیں اس کے بعد اس میں آتی ہیں یہاں پہ اور یہاں سے آنے کے بعد یہاں پہ جو باقی ماندہ جیسے پانی ہے اور منرلز ہیں وہ ہمارے جسم کو جتنی غذائیت ہے وہ مل جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں سے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پخانے کی شکل میں باہر آ جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم ویسے پخانے کی بات کریں تو بہت سے لوگ اس پہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو نہ آ رہا ہو ہوئی ہو ڈائیریا ہوا ہو اچھا نارمل سسٹم میں یہ ہو رہا ہوتا ہے اگر کانسٹیپیشن ہو جائے ڈائریا ہو جائے پھر اور سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی کو کوئی اور بیماری ہے اس کے مطابق کیمیکلز کا آنا جانا ہر چیز ڈفرنٹ طریقے سے ریلیز ہو رہی ہوتی ہے یہ کون کر سکتا ہے کہ ہر شخص کا سسٹم صحیح کام کر رہا ہو اس کے مطابق کام کر رہا ہوں لوگ مختلف غذائیت کھاتے ہیں پروٹینز کھائیں گے اور طرح سے جذب ہوں گی اور ہزم ہوں گی آپ کاربوہائیڈریٹس لیں گے اور طرح سے جذب ہوں گی ہزم ہوں گی یعنی ہر کھانے کا بھی اس میں طریقہ کار جو ہے وہ فرق ہے کچھ اور سسٹمز دیکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ہمارا دل اور اس کی ورکنگ جو ہے وہ دکھانا چاہوں گی ہماری ایک مٹھی کے برابر اس کا سائز ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں یہ بلو کلر ہمارا جو ہے یہ جو وہ بلڈ ہوتا ہے جس میں وہ پارٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا سارا گندگی جمع ہو جاتی ہے اور ریڈ وہ پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں جس میں سارا بہترین ہے پور پور تک اس کی سپلائی ہے کہ ہر گندا مادہ ہمارے جسم سے ایک ایک سیل سے نکال لیا جائے اور اس کو بالکل پیوریفائی کر کے واپس اس پور تک پہنچایا جائے فائیو کوارٹس اف بلڈ ایوری منٹ اچھا اب آپ دیکھیں آتا کیسے ہے یہ سسٹم یہاں پہ آئے گا رائٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ سے یہ جائے گا لنگز میں جب ہم سانس لیتے ہیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اکسیجن بنائی ہوئی ہے وہ اکسیجن جو ہے اس کو سارا پیوریفائی کرے گی اور یہ واپس ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ آئے گا اور یہ پھر پورے جسم کو سپلائی کیا جائے گا کون ان کو گائیڈ کر رہا ہے سوچئے سسٹم کو گائڈ کون کر رہا ہے ہمیں تو ہوش بھی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پھر آپ دیکھیں اس میں ویلوس بنے ہوئے ہیں اور ان ویلوس کی اگر آپ ورکنگ دیکھیں یعنی یہ قسم کے دروازے ہیں ان کی موومنٹ آپ دیکھیں اور اگر ہم جب سنتے ہیں تو لپ ڈپ لپ ڈپ وہ یہی موومنٹ ہوتی ہے کہ وہ جو کھل رہے ہیں بند ہو رہے ہیں کھل رہے ہیں بند ہو رہے ہیں اور اس موومنٹ کے ساتھ یہ جو ہے یہ باقاعدہ پورے یہ جو ہم بلڈ پریشر لیتے ہیں یہ بھی اسی موومنٹ کا نام ہے کہ ہائر بلڈ یہ ہے اور لوور بلڈ جو ہے یہ یہ آ رہا ہے اور اسی موومینٹ کی وجہ سے یہ جب کھلتا ہے تو یہ سارا بلا ادھر آتا ہے میں کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کوئی ایسی ویڈیو ملے جس میں میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ سارے پیسجز یہاں کے بھی ان کے درمیان کے بھی جب بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا تو وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ آٹومیٹکلی سارے راستے اپنی صحیح جگہ پہ آ جاتے ہیں کبھی کبھی آپ سنتے ہیں نا کہ کسی بچے کا وہ دل میں سراخ ہے تو وہ سراخ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں جاتا پھر یہ جبکہ پورا وہ سورس پرووائڈ کر رہا ہے اس کا اپنا ایک الگ سورس ہے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو یہ بلڈ ویسلز اگر کسی وجہ سے بلاک ہو جائیں تو وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ اس کی بلڈ کی اپنی ہارٹ کی سپلائی ختم ہو گئی ہے اس کو نہیں صحیح مل رہی وہ ورک نہیں کر سک رہا جب وہ کام نہیں کر سک رہا تو وہ سارا سسٹم خراب ہو رہا ہے پھر دیکھیے یہاں پہ نروز ہیں وہ نروز کیا کرتی ہیں وہ الیکٹرک سگنل بھیجتی ہیں کہ کتنی دیر میں کون سا حصہ جو ہے اس نے کانٹریکٹ کرنا ہے موو کرنا ہے جب ہم میڈیسن پڑھتے ہیں ہمیں ایک ایک ایریے کا ملی سیکنڈس میں بتایا جاتا ہے کہ اب اتنے ملی سیکنڈ میں یہاں تک آیا ہے پھر اس کے بعد یہاں تک آیا ہے اب اس سے آگے وہ یہاں تک جا رہا ہے Uh, اس میں میں کچھ چیزیں اور بلڈ سیلز کے بارے میں دیکھ رہی تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک سیکنڈ کے اندر آٹھ ملین ریڈ سیلز جو ہیں ہمارے جسم کے وہ ختم ہو جاتے ہیں آٹھ ملین ایک سیکنڈ میں ہر ایک سیکنڈ کے بعد اور ہر اسی ایک سیکنڈ میں آٹھ ملین نئے بنتے ہیں ہماری سروس ہر وقت ہو رہی ہے ہر وقت ہم اسٹیج سے گزرے ہیں پھر ایک جو چھوٹا سا ہم ڈراپ آف بلڈ لیتے ہیں اس میں فائیو ملین ریڈ بلڈ سیلز ہیں اور ٹوینٹی سیکنڈس میں ایک جو ریڈ بلڈ سیل ہے وہ ہماری پوری باڈی کا چکر لگاتا ہے یعنی اس نے پوری باڈی میں جا کے سب گندی چیزیں وہاں سے اپنے اندر لے لینی ہے اور جتنی صاف ستھری چیزیں ہیں اس کے اندر شامل کرتے چلے جانے. بلڈ ویسلس ہیں اور کڈنی کے اسٹرکچر کے بارے میں بھی اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ اگر سب کو اسٹریچ کیا جائے تو شاید پوری دنیا کے گرد وہ دو دفعہ تین دفعہ کچھ چیزوں ہر چیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک انسان کی اس کی جو ہے یعنی اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے اگر آپ کسی مشین کی وائرنگ کھول لیں نا تو آپ کو چکر آ جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں نہیں یہ دیکھ سکتی کئی دفعہ وہ مکینکس یا تو وہ کون سی ذات ہے جو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے اور ہم احساس بھی نہیں کرتے ہمیں کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑا ہماری کوئی انرجی کوئی بھول چوک جو ہے اس میں وہ رکاوٹ نہیں آ رہی ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ ہمارا جو یورینری سسٹم ہے کڈنیز اگر ہم کڈنیز کو دیکھیں بینز کی طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے کہ وین بھی ہے آرٹری بھی ہے نروز بھی ہیں چھوٹا سا اسٹرکچر ہے لیکن اس کا کام اس قدر اہم ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لگاتار یہ سائیکل جس طرح چل رہے ہیں کہ چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور سارے سسٹمز کے اندر جو ہے وہ کلیننگ کر رہا ہے اور یہ یورین بنتا چلا جا رہا ہے اور یہ بلڈر میں آ رہا ہے اور یہاں سے نکل رہا ہے اچھا کڈنیز بہت امپورٹینٹ کام کیا کرتی ہیں باقی ہارٹ کا رہے کلیننگ ادھر سے ہمارا ڈائجیسٹو سسٹم کر رہا ہے اور اس کے بعد جب یہ گندا مادہ جو رہ جاتا ہے اس میں آتا ہے تو یہ فوراً ہی فارغ کرتا یہ پھر ری سائیکل کرتا ہے یہ وہاں پہ پھر دوبارہ سے ہر چیز کو کیا جاتا ہے بلڈ پریشر مینٹین ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کا بیلنس دیکھا جاتا ہے باڈی میں کیمیکلز کا بیلنس صحیح ہے جہاں جہاں صحیح نہیں ہے وہاں اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور اس طرح اتنا آسان نہیں ہے اس کا کٹ سیکشن دیکھیں ایک ایک نرو آرٹری وین کا ہمیں نام پڑھایا جاتا ہے یہ نہیں کہ ایسے تکے سے ہیں اس کی اتنی برانچز ہیں اس کی اتنی برانچز ہیں اور پھر یہ آپ اس کے اندر فائن سٹرکچر دیکھیں اس فائن سٹرکچر کی اگر آپ بہت ڈیٹیلز پڑھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہی کافی ہے ہمیں سمجھ آ جائے ون پوائنٹ ملین نیفرونز ان کو ہم کہتے ہیں جو ان کا بیسک سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ یہ ساری ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے کون کون سی چیزیں چاہیے باڈی میں وہ وہاں سے جاتی ہیں لگاتار بلڈ جا رہا ہے اور وہاں سے جو چیزیں فائدہ مند ہیں وہ واپس ڈالی جا رہی ہیں کہ یہ کیسے آ گئی اس میں یہ کہاں سے جو ہے یہ ان کی وہ رہ گئی تھی اور پھر اگر ہم ان کی مزید مائکروسکوپک لیول دیکھیں جو سیلس ہیں جو ان کی وہاں پہ میمبری ہیں ان میں گیپس رکھے گئے ہیں تاکہ وہ چیزیں وہاں سے نکل کے جا سکیں تاکہ ہماری ہر گلومیرولس جو ہے یعنی 1.2 ملین ایک کڈنی میں ہیں آپ کے وہ لگاتار یہ سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں پھر ان کی یہ لمبی لمبی پائپس ہیں اور ان کے ساتھ بلڈ ویسلز ہیں اور وہ بلڈ تیزی سے جا رہے ہیں اور وہ ادھر سے وہ جمع کر رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کا ڈفرینٹ فنکشن ہے اس نے کچھ اور کام کرنا ہے اس نے کچھ اور کام کرنا ہے اس نے کچھ اور کام کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر سٹرکچر کی ورک ڈیلیگیشن بھی کی ہوئی ہے اور وہ اپنے کام کو بالکل فوکس طریقے سے کرتا چلا جاتا ہے اور یہ اکیلا نہیں ہے مدبر کی بات جی سمجھ ہے اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیں اب یہ جو سارے سٹرکچرز آ رہے ہیں میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی لیکن یہ جو بار بار بتا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اب یہ کرا یہ کر رہا ہے اور یہ اکیلا نہیں ہے اب یہ کس کے ساتھ ایک بیسک سٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے اچھا اور یہ ایک نہیں ہے یہ مزید آتے چلے جا رہے ہیں اور وہ پورے بلڈ کو ہر چیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اب آپ یہ سوچیں پہلے صرف اپنے جسم کے بارے میں سوچیں جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے جسم میں کیا کیا ہے میں نے آپ کو صرف چھوٹی سی ایک جھلک دکھائی ہے ڈائجیسٹو سسٹم میں کتنی بڑی چیزیں ہیں ہارٹ ہے لنگز ہے کڈنی ہے پینکریز ہے بچپن سے ہم یہ سارے آرگنس پڑھ رہے ہیں پھر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اتنے لوگوں کے بارے میں سوچیں پھر یہ سوچیں انڈیویجل ویرییشن کتنی ہے ہم میں کسی کو کوئی بیماری اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے اس کے سسٹم اس کے مطابق چل رہا ہے کسی کو شوگر ہے اس کا اس کے مطابق کسی کو دو بیماری ہے اس کے مطابق ہائٹ ویٹ ایج کے مطابق ہر چیز کے اندر جو خوبصورتی کے اس کا جسم اس کے ساتھ وہ چل کے وہ ساری چیزوں کو لے کے جا سکے میں نے بھی آپ کو اور بہت سے آرگنس کے بارے میں نہیں اتنی ڈیٹیل بتائی ایک اور چیز آپ کو دکھاتی ہوں کان پر. جب ہم سنتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے کا بہت ذکر کرتے ہیں قرآن پاک میں تو مجھے کہا کہ میں یہ بھی آپ کو ضرور دکھاؤں چھوٹی سی کنال ہے اس میں ذرات جب آتے تو یہاں پہ ہمارے چھوٹے سے ہیئر ہوتے ہیں اور یہ جو ویکس ہوتی ہے اندر نہیں جانے دیتی وہی روک لیتی ہے اور یہ ہماری باریک سی وہ ممبرین ہے اور یہاں پہ اتنی چھوٹی سی تین ہڈیاں ہیں جو کہ فوراً ان ساؤنڈ ویوز کو آگے ٹرانسمٹ کرتی ہیں جو ہم سنتے ہیں وہ ان کو فوراً ہلتی ہیں اور وہ آگے کنوے کرتی ہیں یہاں پہ فلوئڈ ہے اس کے اندر اس کو ہم کوکلیا کہتے ہیں اس کے اندر فلوئڈ ہوتا ہے یہ جو فلوئڈ ہوتا ہے یہ ہلنا شروع ہوگا ابھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر وہ سارا آئے اور یہاں سے جب ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کان وہ ہو گئے ڈرائی وہ یہاں سے سارا وہ راستہ جاتا ہے اب یہاں پہ یہ فلوئڈ جو ہے اب اس میں وہ سارا جائے گا اچھا یہ فلوئڈ کے جو وائبریشن ہے یہ نروز ہیں یہ ان تک جاتا ہے یہ نروز جو ہیں اب یہ یہاں جا رہی ہیں دیکھے گا ہڈی کے ذریعے آگے ہمارے دماغ تک جاتی ہیں اب یہ میسیجز اب یہ پورا پروسیس دیکھ لیجئے یوں آ رہا ہے ہڈیاں یہاں سے فلوئڈ موو کرتا ہے فلوئڈ موو کر کے وہ اس کو ٹرانس ٹرانسمٹ کرتا ہے اور جب وہ ٹرانس ٹرانسمٹ ہو کے آگے دماغ تک جائیں گی اور دماغ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے آئیز کا میں نہیں لائی آپ کے لیے آپ کو پتا آئیز میں بھی الٹی امیج بنتی ہے ہمیں پڑا ہوا ہے نا ہمیشہ سے اور دماغ اس کو سیدھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ اسی لیے دیا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو سیدھا کریں اپنے لیے ہم ہر چیز کو الٹا نہ دیکھیں تو پہلے تو اپنے جسم کو سمجھیں اسی سے آپ کو بہت سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی پھر آپ سوچیں باقی مخلوق اس کے اندر جو یہ سارا سسٹم ہے ٹھیک ہے پھر ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں گی ایک انسان میں ہوں نا چلو مجھے شاید تھوڑا بہت کبھی خیال بھی آ جائے پیٹ میں درد ہو تو یاد آ جائے کہ اچھا کبھی ٹھیک بھی چل رہا تھا سسٹم لیکن جو ماں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بچے کی پرورش کرتے ہیں اگر آپ اس سسٹم کو دیکھ لیں تو آپ بالکل ہی پریشان ہو جائیں میں روزانہ ایک دو ڈلیوری ضرور دیکھتی ہوں کیونکہ میرا کام ہے نا تو جب بچہ ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ سوچ نہیں سکتے میری کیا حالت ہوتی ہے اتنے پانی اتنے خون اور اتنی سی ہڈی کے اندر سے وہ بچہ نکلتا ہے وہ رو رہا ہے اور اس وقت میرے منہ سے صرف یہ نکل آتا ہے سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماں چلو اپنے لیے کھا رہی ہے پی رہی ہے اس بچے تک اللہ تعالیٰ کیسے ساری چیزیں پہنچاتے ہیں اس ماں کے ذریعے وہ خوراک اس تک جا رہی ہے خون اس کا جو ماں کا ہے وہ اب بچے تک جا رہا ہے اور وہ بچے کی یہ جو کارڈ ہوتی ہے ناف کا جوتا جو حصہ وہاں سے وہ ساری خوراک اس کے اندر جاتی ہے بچہ بس آرام سے اپنے اسٹرکچرز اللہ تعالی اس کے اسٹرکچر پورے کر رہے ہیں اس کی گروتھ کر رہے ہیں اس کی نشو و نما اس کو دے رہے ہیں اور اس کی یہ جو بلو دکھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا گندہ مادہ یہ واپس جا رہا ہے اور وہ والدہ تک ہی جاتا ہے اور والدہ ہی اس کو وہاں سے باہر نکالتی ہیں اور یہ اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ اس کی باریکیوں میں جائیں تو پھر ایک ایک اسٹرکچر آپ کو نظر آئے گا اور ہر ایک کا الگ الگ کام نظر آئے گا اور یہاں بڑے بڑے اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ سائنس بنے ہوتے ہیں پولز ہوتے ہیں پورے اور وہ کھلا بلڈ ہوتا ہے وہاں پہ اور اس کے اندر سے ساری چیزیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے جیسے حکم ہوتا ہے کہ یہ جائے گا اور یہ نہیں جائے گا اور اسی کے مطابق وہ ساری چیزیں جاتی تو میں بیسکلی یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہو اور ہم باقی سائنسز سے پریشان ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ہمارا عقیدہ درست ہو تو ہمیں یہ سائنسز اور اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کریں اور ہمیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ مجھے ایک اور چیز نے اپنے لیے بہت پریشان کیا اور وہ یہ چیز تھی صحابہ کو تو یہ سب کچھ نہیں پتا تھا انہوں نے تو یہ نہیں دیکھا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو رب اتنی جلدی اور اتنی کنوکشن کے ساتھ کیسے مانگ لیا مجھے کیوں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے اور یہ سوچنا پڑ رہا ہے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اس لیے جو تخلیق کی آیت کے آخر میں آتا ہے نا فتح بارسن الخال السلام علیکم استاذ میرے ابو کو رینل فیلئر تھا نا تو ان کا ڈائلسس ہوتا تھا نا تو میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں جاتی تھی دیکھنے نا تو جب ان کا ڈائلسس ہو رہا تھا, تھا نا تو میں یہ سوچ رہی تھی کڈنی ابھی کتنا چھوٹا سا یہ آرگن ہے نا اور وہ جو مشین تھی نا جس جسے ڈائلسز اور جتنی آپ کی یہ ٹیبل ہے نا اتنی بڑی ایک مشین تھی تقریباً اور اس کے اندر گنجلیں گنجلے ٹیوبس جو باہر جا رہی ہیں جو اندر آ رہی ہیں اور بالکل اس کے بعد نا ڈائلسس کرانے کے بعد ایکزاسٹ ہو جاتا ہے پیشنٹ بالکل نا اور پھر اس میں جیسے ابھی انہوں نے بتایا نا کہ کڈنی کے اندر جا کے ری سائیکل ہوتی ہیں کہ کچھ ایسی مفید چیزیں جو آ ہوتی ہیں جو باہر نکلنے والی ہوتی ہیں جسم سے کڈنی ان کو روک لیتا ہے ڈائلسس میں وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جب نکل جاتی تھی نا وہ سارے کیمیکلز ہوتے تھے پھر ان کو ایک خاص ایک ان کا لکوڈ ہوتا تھا ابو کے لیے ہوتا تھا وہ سارے ان کو بیلنس کرنے کے لیے نا کبھی پوٹیشیم کم ہو جاتا تھا یا پتہ نہیں ان کو الیکٹرولائٹس ان کو کہتے تھے تو وہ پہلانا پڑتا تھا اگلے تین چار گھنٹے کے اندر ورنہ وہ پھر اور ڈیفیشینسیز ہو جاتی تھیں کچھ اس سے اور ہو جاتا تھا اور یہ سب جو ہے اتنا کوسی ہی ہوتا تھا مہینے میں تقریباً پچیس سے تیس ہزار روپے صرف ڈائلسس کے اوپر لگتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہم فری آف کاسٹ ساری یہ جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت ٹوٹی ہوئی ہے کچھ ہے نہیں ہمارے پاس اتنا کچھ مفت میں مل رہا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں اور یہ سارے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں وہ جیسے وہ بیچ میں سے ریڈ سیلس بھاگ رہے تھے نا وہ نظر آ رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کس کتابیں کس کے حکم کے مطابق دوڑ رہے ہیں نا ہر ایک چیز دوڑ رہی ہے دوڑ رہی ہے دوڑ رہی اپنا کام کر رہی ہے اور دل ہے کہ تھک رہا تھک رہ تھک رہے اور پھر بھی نہیں آرام کر رہا ہم آرام کرے وہ نہیں آرام کر رہا کس کے حکم سے کس نے حکم دیا ہوا ہے اور ایک چھوٹی سی بھی چیز بنانی ہوتی ہے نا تو ہم ایک دفعہ بناتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں یہ اس طرح نہیں ٹھیک بنی اب ایک اور پلاننگ کرتے ہیں پھر اپنی پلاننگ کو الٹ دیتے ہیں کتنی پرفیکشن پلاننگ میں کہ کہیں بھی مسٹیک نہیں اور اس کے باوجود بھی تم شکر ادا نہیں کرتے تم سمجھتے رہی ہو سوچتے نہیں ہو اس کی جو حکمت ہے وہ آج سمجھ میں آئی ہے مینس بچپن سے لے کر اب تک یہ چیزیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں یاد کرتے چلے آ رہے ہیں پھر ایک اسٹیج آیا پڑھاتے چلے آ رہے ہیں سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہیں بھی کسی پوائنٹ پہ بھی ہم ریلیٹ نہیں کر سکے آج بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کمل کا کہ انہوں نے ایک نیا پرسپیکٹو دیا نا چیزوں کو سوچنے کا کیونکہ مینس میں نے اللہ تعالی کی ذات کو ادھر کہیں بھی ریلیٹ نہیں کیا تو وہی بات کہ ان چیزوں کو دیکھ کے کم سے کم یہاں بیٹھ کے فار دس پارٹ آف دا مومنٹ ہم شکر تو ادا کریں دل سے کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں اتنے سارے کام اتنے کوائٹلی ہماری باڈی میں ہو رہے ہیں کبھی یہ ہوا کہ وہ بلڈ سیلس آپ کو بھاگتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں آپ کے وینس میں آپ کو کس طرح فیل ہوگا کہ آپ کی پوری باڈی میں بلڈ سیلس موو ہو رہے ہیں اگر دل دل آپ کو ہونے لگ رہے کو یہی فیل ہونا اتنی خاموشی سے کام کرتے ہیں اور دیکھیے کہ ظلم کیا ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا اور اس کی روشنی میں جو آپ نے دیکھا دوبارہ سے کہیں الحمد للہ ربی العالمی رب الا ربی ہم جب نعمتوں کا سوچنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی نعمت واقعی ہے بھی اور آپ دیکھیے کہ ان سب چیزوں کے جو اندر کام کر رہی ہیں نہ ان کی آنکھیں ہیں نہ ان کا کوئی دماغ ہے نہ کچھ لیکن صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں اور ہماری آنکھیں بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن ہم ہمیں اپنا راستہ نہیں ملتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم اپنی ذات سے نہیں شروع کرتے ہم نعمتوں کو دیکھنے کے لیے اپنی ذات سے باہر سے جج کرنا شروع کرتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے تاکہ میں رولوں اس پہ ایک دفعہ اگر اپنے اندر جھانک لینا کہ کیا کیا ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہے نا قرآن مجید میں وفی انف سے اور اللہ تمہارے اپنے نفسوں کے اندر رکھی ہیں پھر بھی تم دیکھتے نہیں ہو دیکھو گے نہیں ان کو پھر اسی لیے تو انسان اللہ تعالی کی سب سے بہترین مخلوق ہے نا یعنی یہ سارے سسٹم اور مخلوق کے اندر بھی کام کر رہے ہیں لیکن شکر کے لیے ہمیں زبان دی ہے ہمیں دل دیا ہے تو جو سے بڑا میسج ہے آج کے اس میں کہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں ان سب کو کس سے ریلیٹ کریں اصل سورس سے کہ آ کہاں سے رائے کیا کس نے ہے دے کون رائے تبھی شکر ادا کر سکیں گے اور تبھی اس حکم پہ عمل کر سکیں گے یادکم والذین من خلا لعلکم تتقون فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے اگر مان لوگے گے تو دنیا میں بھی بہت سی مشکلات سے بچو گے اور آخرت میں بھی بچو گے تو اب آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ تو دیا اللہ نے پھر وہی ربوبیہ کی طرف پھر آئیے کہ رب ہے خالق ہے سب سے پہلے تو پیدا اس نے کیا اور پھر مالک بھی وہی ہے سسٹین بھی وہی کر رہا ہے ان سب چیزوں کو چلا بھی وہی رہا ہے اور پھر پلانر بھی وہی ہے وہی پلاننگ کرتا ہے اور پلاننگ میجر اور مائنر ہر قسم کی پیدائش سے پہلے کی پلاننگ اور پھر اب جس طرح فنکشن ہو رہا ہے ان سب کا اس میں بھی پلاننگ کہ کس حصے کو کون سی چیز کتنی مقدار میں جائے گی یہ ڈیوائڈ کریے ہم تو کھا لیتے ہیں ساری غذائیت مختلف حصوں میں چلی جاتی ہے کس حصے کو کیا چاہیے اب جو آنکھ کو چاہیے کیا وہی کان کو بھی چاہیے کیا وہی دماغ کو چاہیے وہی باقی حصوں کو بھی چاہیے اور خود جو فنکشن میں لگے ہوئے ہارٹ یا کڈنیز یا باقی سسٹم ان کو اپنے لیے کیا غذائیت چاہیے اگر ہم کام کر رہے ہوں تو سارا کچھ کہاں رکھ لیں گے اگر ہم نے یہ تقسیم کرنا ہوتا تو ہم تو سارا کچھ اپنے لیے رکھ لیتے کہ ہم نے کام کیا ہم نے محنت کی ہے لیکن آپ پور پور پوررے تک ایک ایک سیل تک سب کچھ لے جا رہا ہے سب کو دے رہا ہے کس کے حکم سے کس کی پلاننگ سے کس نے یہ سب کچھ کیا تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو پائیں اس تک پہنچے اس کا حق ادا کریں وہ کنیکشن بلڈ کریں اس کو اسٹرانگ کریں ہر چیز کے اندر ہر چیز کے اندر کیونکہ جب تک ہماری جان ہے یہ زندگی ہے ہم اپنے خالق سے کسی آن اور کسی لمحے بھی اس کی سوچ سے اس کی یاد سے الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر لمحہ لے رہے ہیں ہر وقت چاہے ہم سوچیں یا نہ سوچیں تو پھر کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تو اب تک ہم نے پڑھا کہ کیا کرنا چاہیے تو کیا نہیں کرنا چاہیے فلاں جا ہی اندادا کسی کو بھی کسی کو بھی اللہ کے شریک نہ کریں فلا تج اللہ ہی اندادا کیونکہ ہم کچھ چیزوں کو انسانوں سے منسوب کر دیتے ہیں جنوں کچھ کسی اور مخلوق کے کچھ صرف جن کے نام رکھے ہوئے ہیں یہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے سبحان کلّہ بحمد کا اشحد اللہ اللہ استف رکو اطوب و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ